من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيز وحمر مختلف ألوانها وغرى بأسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا صلاة وأنفقوا مما رزق لهم سرهم يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور یہ سورة فاتر اور ستائیسویں آیت ہے دیکھ لو سور فاکر ہے اللہ تعالیٰ کی رحدانیت اور توحید پر دلیل اطری ہے اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ علم ان اللہ انزل من سماعی کہ مخاطب آپ نہیں دیکھ روحیت علمی اور رویت بسری دونوں مراد لے سکتے ہیں ان اللہ ایمان کہ اللہ باپ نے آسمان سے پانی اتار دیا اور پھر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ پانی خود پودوں کو اگانے والا ہے اس لیے بتا دیا انضل سماف اخرج بھی سمو رات مختلف نہیں کہا بلکہ ایک غیبت کو چھوڑ کر کے تکلم کی طرف چلا گیا اف اخرج نہ بزال کلمہ اف اخرجنا بھی اف اخرج نہ بزال رات مختلف کہ اس پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو مختلف قسم کے رنگتوں کو اگانے والا ہماری ذات ہے میں عرض کرا کہ غائب کو چھوڑ کر کے غیبت کو چھوڑ کر کے تکلم کی طرف چلا گیا تاکہ آپ پانی کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھے کہ پانی آسمان سے اتر گیا بارش کا پانی زمین پہ پڑ گیا اور اس نے پودوں کو اگا دیا اس لیے غیبت کو اور اسلوب کلام کو چھوڑ کر کے تکلم کی طرف چلا گیا فرمایا کہ نہیں وہ پانی کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ سبب ہے اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ اسببوں مایوسی علمصب فی ال سبب مسبب تک پہنچائے ضروری نہیں ہے بلکہ مایوسی علمصب فی ال تک اور مسبب تک کچھ حالات کے اندر بعض صورتوں میں اس کی رسائی ہوتی ہے, ہے کہ جس طرح علت اور معلول کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اور جوڑ ہوتا ہے وہ صورت نہیں ہے چونکہ بات سبب بھی ہے تو اس لیے بتا دیا کہ سبب حقیقی سبب موسر حقیقی وہ پانی نہیں ہے بلکہ ہماری ذات فخرجنا بھی سمراتن بس اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا پھل فل مختلف جن کے رنگ مختلف قسم کے ہیں وہ من اور پھر پہاڑوں میں اللہ کی قدرت کو دیکھ لے کہ جد ام بیج پہاڑوں کے کچھ ٹکڑے ہیں جو سفید رنگ کے ہیں وہ ہمر مختلف الوانوا اور کچھ سرخ رنگ ہیں جن کے رنگ مختلف قسم کے وہ غرابی اور کچھ جو بہت ہی گہرے سیاہ اور کالے رنگ تھے وہ مین اناسب اور دوا بھی بالانا مختلف اسی طریقے پر انسانوں میں اور یہ کی چوپاوں میں جانوروں میں اور باقی چوپایوں میں مختلف البانو کا ان کی رنگت بھی مختلف ہے لیکن یہ سارے سب کچھ ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے وہ علمائی ہوں گے عام آدمے کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے انلما یکش اللہ میں عبادی العلماء اللہ سے ڈرنے والے علما ہی ہے ان اللہ عزیز غفور اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے لیکن ان کی قدرتوں کو نہ مانگ کر کے پھر بھی لوگ یہ کہ شرک کرتے ہیں اللہ غالب ہے باوجود غلبہ اور قدرت کے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں کرتا اور غفورن اگر وہ توبہ کرے اپنی شرکیات کو چھوڑ لیں اور اللہ کی یہ قدرت کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیجیے گا پھر آگے فرماتے کہ یہ نقطے یہ قاری اور یہ نقطے ان لوگوں کے سامنے واضح ہوں گے کہ ان لطیل یتلون کتاب اللہ ہے جو ہمیشہ سے کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے المظاہر مظاہر مستقبل میں استقمال کا فائدہ دیتا ہے کتاب اللہ اندین اللہ تلاوت اللہ تلاوتی کتاب اللہ جو لوگ ہمیشہ ہی سے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں باقی یہ کہ نمازیں کو اپنے اوقات میں وہ چوبیس گھنٹہ نہیں ہے وہ اقام السلات و انفقو میں ہوں بھی سال میں ایک مرتبہ نماز چوبیس گھنٹے کے دوران فرائض وہ پانچ وقت ہے باقی نوافل چوبیس گھنٹہ اگر آدمی پڑھتا رہے وہ پڑھ تو سکتا ہے لیکن نوافکل کے مقابلے میں قرآن کا مطالعہ کرنا وہ زیادہ افضل ہے اس لیے یقین سلاد نہیں ہے اور یون فکون نہیں ہے آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے اندین یتلو نہ کتاب اللہ المزار یوفید السمرف المستقبل یہ نقطے ان لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے جو ہمیشہ کتاب اللہ کی تلاوت چوبیس گھنٹے کرتے رہتے ہیں باقی میں نے عرضی نمازیں یہاں تک لکھا ہے کہ بسا اوقات سنت کو بھی اگر عالم چھوڑ دے اور کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے باقی لوگوں کے لیے گنجائش نہیں نوافل تو اپنے جگہ پر ہے باقی نمازیں تو اپنے جگہ پر ہے نوافل اور مصطبات اگر سنت موقعہ کو بھی اگر عالم چھوڑ دے اور وہ کتاب کا مطالعہ کرے ضروری مسائل لوگوں کے تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے لیکن خیال کر لینا کیوں آپ نے کہا کہ منظور مینگل نے بتا دیا اس کے بعد سنت اور سنت موقعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ کچھ گنجائش ہے علما کے لیے نمازیں وہ صرف یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک ایک نماز اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اس لیے فرمایا کہ وہ حقام و سلاد یہاں اللہ کا بھلا کر ماضی کی سیغ لائیں اور یتلون مزارے چونکہ یفید الاستمرارف المستقبل ہے یودھا بھی تلاوت کتاب اللہ کتاب اللہ کی تلاوت پر یہ مداومت اور موازمت ہمیشگی اختیار کرتے ہیں یہ نقطے ان کے سامنے آ جائیں گے یہ تو عام تفسیر ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا یہاں تک میں نے ترجمہ کیا اب علی الماہمی ایک بہت بڑے بزرگ ہے ان کی تفسیر ہے. تفسیر علی الماہمی بھی کہتے ہیں اور اس تفصیل کو تفسیر الرحمان بھی کہتے ہیں اب اس کو سن لینا الم ترن اللہ انزل من ما ان فاخرجنا بھی سمرات کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے الو میں الاحیح اور الو میں نہ بویے اور الو میں سماوی کے پانی کو اتار دیا کیا رض کرا الم ترا انائے کرا الم تر ماں اللہ تیبل علومین سماویتے اللہ پاک نے الوم الہیہ اللہیا علوم میں نبویا علوم سماویا اور وہی والے علم آسمان سے اتار دیا پھر سمجھو سورج کی جیسے کہ روشنی آپ نے دیکھی نا سورج کی روشنی خود جب سورج کے اندر ہے تو اس سے پھل پکتے ہیں وہ پھلوں کو پکا دیتی ہے وہ روشنی سورج کی روشنی چاند کے اندر جب منتقل ہو جاتی ہے جیسے آپ نے منطق کی کتاب میں پڑھا ہے نور القمر مستفاد من نور شمش نور قمر نور شم سے مستفاد ہے تو یہی روشنی جب چاند کے اندر چلی جاتی ہے تو چاند سے پھر پھلوں کے اندر ذائقہ پیدا ہو کیا ہے؟ رنگت پیدا ہو جاتا ہے رنگوں کا یہ ہے کہ وہ بدل جاتا ہے اور یہی روشنی ہے جو چاند سے اور سورج سے تاروں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے تو پھر تاروں سے اسی روشنی سے پھلوں کے اندر ذائقہ آ جاتا ہے روشنی ایک ہے لیکن مختلف حالات سے مختلف قسم کے اپنے اثرات اس نے دکھا دیے سورج کی روشنی خود ہے خود براہ راست وہ روشنی سورج کی پھلوں پر جب پڑتی ہے تو پھل پکتے ہیں یہی روشنی چاند میں جب منتقل ہو جاتی ہے تو چاند سے پھلوں کا رنگ بدل جاتا رنگت ان میں آ جاتی ہے وہ سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی جو چاند میں آ گئی اور تاروں کے اندر یہی روشنی جب منتقل ہو گئی ہے تو اس سے پھلوں کے اندر جو ذائقہ آ جاتا وہ اسی سے آ جاتا ہے اور یہی سورج کی روشنی ہے جن عورتوں کو لگ جاتی ہے تو نہایت آسانی کے ساتھ وہ بچے جنم دیتی ہے لیکن جن کو فلیٹوں کے اندر یہ روشنی نہیں پڑتی ہے تو ان کو پھر اسپتال میں لے جانا پڑتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے دیہات میں جس طریقے پر ہماری ماں بہنیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بکریاں چراتے چراتے وہاں سے واپس آ رہی ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی بکری کے بچے کو انہوں نے اٹھایا معلوم ہو گیا کہ او آ شروع ہو اپنا بچہ کوئی آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے یہی روشنی ہے یہ روشنی جن عورتوں پر پڑتی ہے ان کے اندر قوت مدافعت نہایت مضبوط قسم کی ہوتی ان کے لیے بچہ جنم دینا کوئی مسئلہ نہیں بھائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہاں تو شہر میں اگر کسی کو کوئی حاملہ خاتون ہے دو مہینے پہلے اسپتال میں اس کے لیے ایڈمٹ کرایا اور اس کے یہ کیا لاب کا بنا کرے وہ داخلہ ان کا کرایا کہ جی بہت گویا کہ قیامت آ رہی ہے سمجھ بھجن بہت بڑا مسئلہ ہے اور پہلے سے اطلاع کرتے ہیں پیسوں کا انتظام ہوگا فلانا ہوگا فلانا ہوگا میں رض کر کہ یہی سورج کی روشنی جن کو لگتی ہے جو فلیٹوں کے اندر زندگی نہیں گزار رہی ہے ان کو جب یہ روشنی لگتی ہے تو قوت مدافعت ان کی مضبوط ہوتی ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں نیایت آسینی سے بچے جنم دیتی ہے۔ یہی سورج کی روشنی ہے جب دھوبی پر دھ... کپڑوں پر پڑتی ہے تو کپڑے پھر سفید ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دھوبی گھاٹ کے اندر دھوبی اب تو مشینیں آ گئی اب تو حضرت لدھیانیہ شہید رحمتہ اللہ علیہ وہ مشینوں سے دھلائی کے کائل نہیں ہے وہ فرماتے کہ بساؤ کا یہ اہتمام نہیں کرتے پاک پانی سے نہیں دھوتے اس لیے وہ کپڑے آپ کے پاک نہیں ہوں گے خیر وہ ایک فتوا کا مسئلہ ہے لیکن میں عرض کروں کہ یہ روشنی جب دھوبی گھاٹ میں دھوبی جو ہے نا جس وقت کھڑا ہوتا ہے کپڑوں کو یہاں ٹپ میں لگا کر کے ایسے کرتا ہے تو ایک تو اس کچھ کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن ان کپڑوں پر سورج کی جو شوائیں پڑتی ہے اس سے بھی بڑی مدد ملتی ہے کپڑے یہ ہے کہ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں دھوبی گھاٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا رخ سورج کی طرف ان کا ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے لیکن وہی سورج کی روشنی دھوبی پر جب پڑتی ہے تو دھوبی رنگ کا کالا ہے کپڑے سفید ہو جاتے ہیں آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے سورج کی روشنی پھلوں کو پکا دیا سورج کی روشنی نے پھلوں کے رنگ کو بدل دیا چاند میں جا کر کے سورج کی روشنی ستاروں پر جب پہنچ گئی تو اللہ آپ کا بھلا کرے پھلوں کے ذائقہ کو بدل دیا عورتوں تک جب پہنچ گئی تو پھر بچے جنم دینے میں ان کو آسانی ہو گئی دھوبی کے کپڑوں تک پہنچ گئی تو کپڑے دھول گئے صاف ہو گئے دھوبی تک پہنچ گئی تو دھوبی کالا ہو گیا بہت کم ہی آپ کو سفید دھوبی ملے گا اکثر دھوبی اللہ آپ کا بھلا کرے ہوتے ہی کالے اموم خصوصی مجین کی نسبتیں سمجھ لیکن زیادہ تر برال اللہ کا بھلا کر یہی ترکیب ہوتی ترائی تر ان مال علوم الومیت فاخرجنا بھی سمرات <سؤال> مختلف فاخرجنا بھی و الفلسفا تھا و المنطقہ و الفقا و اصول و تفسیر تفصیر و قدا الق العلوم العقرا ال... تمام علوم اسی قرآن سے لوگوں نے یہ کہ علوم سارے کے سارے نکال دیے حضرت عبد العزیز فرحار رحمۃ اللہ علیہ صاحب نوراس ہمارے اکابرین میں ان کے بارے میں لکھا انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ 500 علوم مجھے اس قسم کے آتے ہیں کہ مولویوں کو ان کے نام تک بھی نہیں آتے عبد الواحد البلگرامی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ خاں مخ لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا رہا ہوں آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوں جب مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پانچ سو علوم نہیں میں نے پھر بھی کم کہا ہے اس پانچ سو سے بھی زیادہ ہے پھر آپ نے کچھ سوالات لکھ دیے فرمایا کہ پانچ سو علوم کے اندر ان کا جواب آپ کو نہیں ملے گا آپ تلاش کرو پانچ سو علوم نام میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اندر اگر ان کا جواب آپ نے نکال دیا پھر مجھے بتا دینا ان کا جواب آپ کو پانچ سو علوم سے نہیں ملے گا پھر آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ علوم پانچ سو نہیں اس سے بھی زیادہ ہے اور عبد اللہ بلگرامی رحمتہ اللہ علیہ نے ہتھیار ڈال دیا کہا کہ نہیں آپ سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے شاہ عبدالزیز رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علوم پانچ سو ہے پانچ سو سے بھی زائد ہے تو کہا کہ حضرت لوگ تو مشہور ہے کہ پانچ تک علم ہے فرمایا کہ پانچ سو تک علوم تو صرف مطالعہ والے لوگوں کے لیے جو کسی حد تک مطالعہ کرتے ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے فرمایا ان کے لیے پانچ سو نہیں ہے لاتواد ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مول منظور یہ تو نہیں کہتا کہ بڑا عالم ہوں یا کیا ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ خدا کا فضل و کرم مجھ پر خاص خصوصی عنایت ہے اور حضرت لدیا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے برکات ہے فرمایا کہ جتنے میں کتابوں کا میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں مجھ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر ہندوستان پاکستان میں ایسا مطالعہ والا کوئی بھی نہیں ہوگا جتنے کتاب ہمارے حضرت شیخ شیخ العدیستا سلیم اللہ خان دامت برکات ملا حضرت نے تو انسان پالے ہیں اب نوے سال کا وہ جوان ہے اور اس نوے سال کے جوان نے ہزاروں شاگردوں نے مفتی نظام الدین بھی شاگرد دوسروں کو پڑھایا لیکن فرماتے تھے کہ ایسا بندہ نہ میں نے ہندوستان میں دیکھا نہ پاکستان میں فرمایا کتابوں کا کیڑا ہے آپ باور کریں گے ہی نہیں کریں گے نظام الفتحا ہندوستان سے مفتی نظام الدین دعوت برکات میں لا دو جلدوں میں آ گئے دارالمدیو بند والوں کی نظام الفتحا دو جلدوں میں کتاب آ تو اس وقت پاکستان میں چھپی نہیں تھی تو فاروقی میں کسی نے دو تین نسخے لائے تو دو نسخے خرید لیے مفتی صاحب نے ایک میرے لیے خرید لے ایک اپنے لیے ہم لوگ یہاں سے ٹنڈو یار گئے تو ٹنڈو یار دعوت تھی حضرت شیخ صاحب تھا سلیم اللہ بھی تھے مولانا خالد صاحب تھے میں بھی تھا مفتی صاحب کا مطالعہ کیا ہوتا تھا ختم جی یہ تھا آپ یہ کہ مداو المطالعہ بھی تھے اب آپ سری المطالعہ بھی تھے نہایت تیزی کے ساتھ اور پھر ایسے نہیں ہے کہ مطالعہ طلوع سے ہے کہ سورج طلو ہو گیا بعض جگہوں پر تاریخی رہ گئی بعض میں روشن ہو ہوگی نہیں ایسے نہیں آپ ہر جگہ روشنی پھیلاتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے یہ کیا ہے ایسی تیزی کے ساتھ خدا جانے کہ وہ انسان تھا یا کوئی جن تھا سمجھ میں نہیں ہے جب ہم لوگ ٹنڈو الار پہنچے تو وہاں کسی نے دو تین مسئلے پوچھے اور مسئلے بہت مشکل تھے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی میرے ذہن میں تو نہیں ہے انہوں نے شیخ صاحب سے پوچھا فرمایا اس مولوی صاحب سے پتا کرو مفتی صاحب مذاق میں آپ نے فرمایا کہ بھائی شیٹ صاحب وڈیرا صاحب اگر کچھ انعام دو گے کوئی فیس مقرر کرو گے تو آپ کو ابھی ابھی آپ کے لیے کوئی صورتیں نکالتا وہ کچھ باغات کے پھلوں کا پھلوں کے کچھ مسائل تھے تو آپ نے اسی وقت یہ ہے کہ کتاب مجھے کہا کہ مولی منظور کتاب دے دو دونوں جن خدا کے بندے نے وہاں تک نمٹا دی اور پھر کتاب کس طریقہ پر کتاب ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے کہ میں حافظ قرآن ہوں میں اندازے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے کول کر کے یہ سولہواں پارا یا سترواں پارا پھر بھی پانچ دس صفح آگے پیچھے ہو جائیں گے لیکن یہ کہ کتابوں کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ جب کتاب ہاتھ میں پکڑتے تھے آپ مسئلہ تلاش کر رہے تو فرمایا کہ بھائی آپ مسئلہ یہ کہ فلانہ مسئلہ تلاشترو. تلاش کرو تلاش ہم نے کیا ہمیں نہیں ملا پھر حضرت فرماتے تھے بے وقف آدمی کتاب دے دو فلانے جلد دے دو جلد ہم نے دے دیا ایسے کر کے یہ دیکھو یہ مسئلہ. دو تین صفح آگے یا پیچھے فوراً مسئلہ نکال دیا مفتی عبدالباری کوئٹے والے آپ جانتے ہیں وہ آگے مفتی رشید اور رحمت اللہ علیہ کی طرف سے جبکہ حضرت رحمت اللہ علیہ راہ گزر مسجد آج, آج کل امیر حمزہ اس کا نام رکھا گیا راہ مسجد میں مفتی صاحب امام اور خطیب تھے تو حضرت آ مفتی عبدالباری صاحب آگے کوئٹہ والے انہوں نے کہا کہ حضرت مفتی رشید امر رحمت اللہ علیہ نے بھیجایا کہ دس بارہ مسئلے ہیں میں نے اپنے اکابر ان سے سنا ہے مجھے ان پر اعتماد ہے لیکن ان کا حوالہ آج تک مجھے ملا نہیں ہے مسائل انہوں نے نوٹ کر کے پرچی مفتی عبدالباری کو دی تھی مفتی صاحب کو جب پرچی پکڑا دی اصر کی نماز کے بعد ہم گئے مفتی صاحب نے چائے منگا دی اوپر اپنے کتب خانے میں ہنسنے لگے کہنے لگے پتا نہیں اس کا کیسے حوالے مفتی صاحب کو نہیں ملا مفتی رشید احمد کو اس پر تو سینکڑوں حوالے ان مسائل پر تو سینکڑوں حوالے اور اس وقت یہ کہ دس بارہ حوالے نکال کر کے آپ نے نوٹ کرایا فرمائیے مفتی صاحب کو دکھا دینا اور ان کو بتا دینا کہ اگر تشفی ہو جائے تو سبحان اللہ نہ ہو تو پھر اطلاع کر دینا انشاءاللہ شاء بیسیوں حوالے سینکڑوں حوالے نکال کر کے آپ کو پہنچا دیں علم طرح ان اللہ انزل من ماں العلم الحیت و نبویت والنبویت سماویت علم الت کے اس پانی کو اللہ پاک نے اتار دیا آب حیات کو یہ قرآن ایک آب حیات ہے انسان مردہ ہے مر چکا ہے جیسے کہ زمین پر پانی پڑ جاتا ہے اور آسمان کا فرمایا خرجنا بھی سمر آتے مختلف یا دوسرے جگہ پر فرمایا کی بت اس بہ العرض مخضر زمین کو دیکھو کہ وہ ہنسنے لگتی ہے اور کھلنے لگتی ہے پودوں کو دیکھو کہ وہ ہنس رہے تو اس طریقے پر جام پر تاریخ کی ہے اور آپ کا اور میرا سینا مردہ ہو چکا ہے قرآن کو اپنے سینا کے اندر لاؤ تو یہ زمین بھی آباد ہو جائے گی یہ زمین بھی آباد ہے لیکن اس میں مختلف قسم کے مسئلہ ہے وہ کیا ہے مینارس کے قسمرات مختلفا الوانها یہ کہ يعلمهم الكتاب يعلمهم صرفه كالسرفي يعلمهم النحو والإعراب كالنحاة يعلمهم أصوله أصول الأصول الفقهية لهذا اللہ کا والا کرے أصول الفقه كل اور يعلمهم حلاله وحرامه كلفقهاء والمجتهدين اور يعلمهم لغته كاللغوين اور يعلمهم الكتاب اللہ کا والا کرے مواعظ وقصص كالمفسرين آپ کی مرضی کچھ بھی بنو لیکن فرمائے خرج نہ بھی ثمرات مختلف الوانوا ومین الجال فلاح مظافر ومین جبال علم کے جو ہے نا جو ٹکڑے اور علم کے جو پہاڑ ہے فرماتے ومین جبالبلم جدہ ان میں مختلف قسم کے علم کے جو پہاڑ ہیں ان کے بھی مختلف ٹکڑے مختلف رنگ ہے ایک ایک کچھ ٹکڑے وہ ہیں علم کے اور اہل علم کے جدہ جو سفید رنگ کے اور روشن اور شفافی فرمائے کسوفین کل ہوں یہ جو یہاں آپ کے اس کنارے پر آرام رہا ہوں فرما رہے یہ یہی لوگ ہیں ومن جیوال میں جد اد بیج ان جدید مانا یہ کہ اہل کش اہل کرامت حقائق الاشیاء تشر کو حقائق الاشیاء کز و تشر کو امام ہوں بڑے کاپ کے ساتھ تشرق کہہ رہا ہوں حقائق اشیا ان کے سامنے کھلے ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی بصیرت ہی سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہ جو ہے نا وہ خدا کی خصوصی نگاہ کے ذریعے سے یہ کہ کام کر رہی ہے ومن الجیبا نے جد ادم بیز کو مقدم کیا ہے میری آپ سے گزارش ہوگی میں تو خود اندر سے خالی ہوں اور کھوکلا ہوں جیسے کہ وہ تبلا ہوتا ہے نا ڈمبک ڈمبک ڈمبک ڈمبک ڈم ڈمبک ڈمبم سمجھے وہ ساتھی ہمارے کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے مختلف ایک ڈمبک ڈمبک ڈمبک ڈمبک لعنت لعنت دوسرا کہتے ڈم ڈم ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو پہلا کہتا ہے کہ ڈمبک ڈمبک لانت لانت دوسرا کہتا ہے ڈمبک ڈمبک ڈمبک ڈمبک کس کو کس کو تیسرا کہتا ہے کہتے ہیں کٹیبا سننے والوں کو سننے والوں کو سمجھے <تصفح> <تصفح> تیسرا کہتا ہے کہ جو سن رہے انہیں کو <تصفح> میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو طبلہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آتے سوت ہو علی و جف خالی اندر سے خالی لیکن علامہ ورشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے احادیث اور بہت سی آیتیں وہ ہیں کہ جن کو مفسرین سمجھ نہ سکے بہت سی حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو محدثین اور شارئین حدیث سمجھ نہ سکے فرمایا کہ ان کو میں نے صوفیہ سے سمجھا کس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اللہ منور کشمیری رحمت اللہ بہت سی آیتیں اور بہت سی احادیث وہ ہے کہ جن کو میں شارحین حدیث اور مفسرین اور محدثین سے سمجھ نہ سکا صوفیا کی کلام اور صوفیہ کی کتابوں سے میں کو سمجھ سکا اور اسی کو ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی نظام رحمۃ اللہ فرمائے مول منظور متاثرین کی کتابیں پڑھتا ہوں تو اور تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہوں فرمایا کہ متقدمین چونکہ زیادہ تر صوفیہ گزرے صوفیہ محققین ان کی کتابیں جب پڑھتا ہوں تو فرمایا کہ نور ہی نور سامنے آ جاتا اس لیے خیال کر لو بہت کچھ پڑھ لو متاثرین یہی ہے فینکی لکولنا فینکی لکولنا فینکی لکولنا فنکی نہ کہ کیوں لگا کہتے اس لیے لگا کہ پیچھے اگر لگتا تو بدبو آ جاتی سمجھے بات اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے نہ کو یہاں کیوں لگایا متاخری نے اعتراض کر دیا کہ ادھر کیوں لگائے فرمائیں ادھر اس لیے لگایا کہ پیچھے اگر لگتا تو پیچھے اللہ آپ کا بھلا کرے سلنسر بھی اسی طرف ہے سمجھے لہذا اس سے اس کو کیا ہے اس کو تو پھر یہ کہ بدبو آ جاتی پھر سوال ہو گیا کہ جی سلنسر کو آگے کر لیتا اس کو پیچھے کر لیتے تب بھی بدبو نہیں آتی اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب متاخرین کے پاس نہیں ہے آپ سمجھے میری بات سمجھے؟ یہ تشویش میں آدمی مبتلا ہوتا ہے لیکن سیدھا سادھا جو ان کا انداز ہے اللہ کا متقدمین کا تین سو ہجری تک جو گزرے تین سو ہجری تک ان کی کتابوں ان کے اندر نوری ثمرات جیسے کہ من اطف صفات اصاب سفت صوفی وہ ہوتا ہے کہ اصحاب صفح کی صفات کو اپنا ہے بس آپ سمجھ رہے نا صوفی من اتصف بی صفات اصحب صفت اصحاب صفح اور اصحاب صفحہ یاد رکھو اب تو حضرت والوں نے آپ کو پڑھا ہے میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا للہ پلا جا کر کے علماء اس وقت اور اصحاب صفہ کی صفات کیا ہے غربت فقر و فاکر افلاس اللہ آپ کا بھلا کرے اور اس غریبی میں پھر وہ خدا تک تو پہنچ گئے دنیا رہ گئی لیکن خدا تک پہنچ گئے اور ہم اور آپ اپنی ساری توانیاں دنیا کے لیے خرچ کریں لیکن خدا رہ گیا اس کا ذرا خیال کر لیں اس لیے علماء کرام تکبر تفرد تعیش یہ تین چیزیں اگر ترک کرے تو وہ ہواوں میں اڑے لکھ لو کیا عرض کیا تکبر تفرد تعیش آیش فرض اور رات پسندی یہ علماء کے اندر خاص طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے بڑے بڑے گدوں پر آدمی سوچائے تو گدا کیا جہاد کرے گا کیا مجاہدہ کرے وہ تو گدا ہی بنے گا جو آدمی گدوں کا عادی ہو میں کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرے گا وہ کون سا جہاد کرے گا کون سا مجاہدہ کرے گا کیا ریاست وہ لوگوں کو دکھائے گا وہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے وہ گدے پر جیسے تھوڑا سا ٹیک بھی لگائے وہ گدے والا آدمی کرے گا کیا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس امام بن کر کے آیا تو میں نے رات کا عشاء کا کھانا کھلایا تھوڑا سا کھانا آپ نے تناول فرمایا اس کے بعد پھر میں نے لوٹا بھر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے کہا حضرت تحجد کے لیے آپ آرام فرمائے تحجد کے لیے اٹھیں گے تو پھر یہ کہ وزو بنائیں گے تھوڑی دیر کے بعد گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میرے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ امام محمد کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے پھر سو گیا پھر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھا پھر دیکھا امام محمد کتابوں کا مطالعہ کر رہا پھر آدھی رات کو بلکہ فجر کی اذان قریب ہونے کو تھی میں نے دیکھا کہ اسی رات والے عشاء والے سے اپنے تاجد کی نماز بھی پڑی اور مطالعہ کرتے رہے جب رات ختم ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ائو استاذ لمازا لا تعام ہو وہ لمازا تشتری ہو استاد جی آپ آرام کیوں نہیں فرما رہے فرمایا کہ کیف انام ہو وقت نامت عیون المسلمین توقع نہ بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں ساری دنیا ہم پر اعتماد کر کے سو گئی ہے ہم لوگ مول بھی سو جائیں گے پھر لوگوں کے مسائل کا کیا ہوگا <سؤال> انام وقت نامت المسلم نے <squares> اس لیے استادوں کو تو اللہ جزا خیر دے استادوں نے آپ کو قرآن پڑھایا استادوں نے قرآن حل کر کے پورا کا پورا آپ کو دے دیا لیکن مزید آپ تفسیروں میں غوطہ لگائیں گے مزید آپ مطالعہ کریں گے متقدمین کی تفسیریں آپ پڑھیں گے اپنی ساری توانائی خرچ کریں گے لیکن ہوگا کیا ومین الجال جدم بھی <بِيزُن> جم اس گند کو اندر سے نکالو گے تخلی عظائل ضروری ہے پھر اس کے بعد تحلی بال فضائل ہوگا گٹر کو پہلے صاف کر دو گٹر کو پورا کا پورا صاف کر دو اور گند سارا کا سارا نکال دو تو اب اگر خوشبو ڈالو تو ٹھیک ہے گٹر سے بھی گٹر والی جگہ سے بھی خوشبو آ جائے گی لیکن اسی گند کے اندر اگر آپ خوشبو پر جبر کریں اور خوشبو وہاں بوتلوں کے بوتل ڈالے تو پھر کیا خیال ہے خوشبو غالب ہوگی یا گند غالب ہوگی بولو خوشبو غالب ہوگی یا گند گند کیوں غالب ہے اس لیے کہ نتیجہ ارزل کا تابع ہوتا ہے گند اس لیے غالبوں کا کہ نتیجہ کس کا طاقل ہوتا ہے ارضل کا تابل ہوتا ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ومن الجبال جدہ تم بیم اور کچھ پہاڑ اس قسم کے کہ سرخ رنگ کے فرما کہ وہی ہے تریقۃ المناظرین یہ حمرن مناظرین لوگ سمجھے ہومر میں کیا ہوتا سرخ ہوتا ہے اور آدمی کا خون بھی سرخ ہوتا ہے لہذا کہتے ہیں کہ جب آپ پورے دلائل کی تیاری کریں گے تیاری کر کے دشمن سے لڑیں گے تو آپ کے دماغ سے بھی خون آئے گا اور بس کمانا مباحثہ کمانا خرید نے کہ آتے زمین قرید قرید کر کے اپنے دماغ اور سینے پر بوجھ ڈال گا کر کے مشکل سے آپ کو کوئی نقطہ ملے گا مشکل سے کسی کی گرفت کریں گے خدا تعالیٰ آپ کو جد ودم بیزم بنا دے اور خدا آپ کو ہومرم مختلف نالوانوں میں اور فرمائے وغیرہ بھی وسود اور کچھ کالے ٹکڑے وہ منت کی لوگ سمجھے بھجا یہ کون لوگ ہیں سود بسود کے میں مخالف نہیں ہوں بہت ضروری ہے منت کو حکمت اصطلاح گربخواقی گرب اخوانی گرب اندھ کے باشد مباح وہ جو اسی نبے ان کے اصطلاح وہ تو ضروری ہے بالکل ضروری ہے لیکن ایک آدمی بوڑھا بھی ہو گیا ہے اور بوڑھا ہو کر کے اس کو کہتے کہ منت کیوں پڑھتے کہتے المنت کو اعلی تن قانون تن توم و مراحت و حسین فلاں بھائی تو تو بوڑھا ہو گیا اب تو بتا دے اب تک تو مبادیات میں اور اب تک یہ کہ تو آلے میں پہنچا ضلع جو کہ قرآن اور حدیث ہے اس میں کب پہنچے گا جب اسرائیل تیرے روح کو قبضہ کرے گا شاہ بلی اللہ کو خدا جزا خیر دے اس نے پٹھانوں کا مقابلہ کیا اور اس نے آکر اللہ کا بھلا کرے افغانوں کا مقابلہ کیا کہ افغانستان سے اور اس طریقہ بھرے ہندوستان اور پاکستان سے اس گند, تو گند کو کسی حد تک نکال دیا اور خلق کے خدا کو علما کو قرآن اور حدیث کی طرف انہوں نے متوجہ کر دی غرض یہ ہے کہ میں عرض کر اجازت تو بالکل ہے اس کے ومین انا پھر لوگوں میں اس قسم کے مختلف قسم کے اور دبا اور چوپایا کے اندر بھی اسی طریقے پر فرماتے کہ کچھ گھوڑے جو ٹکے کے بھی نہیں جیسے کہ زرداری کے گھوڑے اور کچھ دواب اللہ آپ کا بلا کر اس قسم کے گھوڑے ہیں فرمایا کہ جہاد کے گھوڑے جن کا قسم خدا اٹھاتا ہے وہ لادیاتی جب کا دن فل یہ زرداری کے گھوڑوں کی قسم نہیں ہے یہ ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہادی گھوڑے سمجھے مولوی میں بھی اس قسم کے سرکاری بھی منہ ہوتا ہے اور ملا برائے فیرخت سمجھے اس طریقے بر اللہ آپ کا بھرا کرے یا فتوا برائے فیرخت فتوا برائے فیرخت لیکن فرماتے کہ جانوروں میں بھی دو قسم کے اور اسی طریقے بر اللہ کا بھلا کرے انسانوں میں بھی دو قسم کے غرض یہ کہ آگے جا کر کے فرمائیے مختلف قسم کے ہیں لیکن ان تمام باتوں سے فائدہ حاصل کرنے والے فرماتے کہ انما یخشلہ اللہ نے عبادی العلماء خیال کر لینا علماء خشیت کے اندر منحصر ہے لیکن خشیت علماء میں منحصر نہیں ہے کیا عرض کر رہا علماء خشیت میں مناسر ہے لیکن خشیت علماء میں منحصر نہیں ہے آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے دا مولوی داڑی میں مناسب لیکن داڑھی میں مولوی بھی مناصر نہیں اس لیے سکھ بھی داڑھی ہیں مولوی داڑی میں مناسر ہے ہر ملا وہ داڑھی والا ہوگا لیکن ہر داڑی والا وہ ملا نہیں ہوگا سکھ بھی تو داڑی رکھتے ہیں اس لیے علامہ شاطبی رحمتہ اللہ نے الموافقات کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے لکھا ہے پہلی جلد کے اندر انہوں نے لکھا کہا کہ جس انسان کے اندر مولوی ہے چاہے وفاق المدارس کی سند بھی ہے تو کے اس پر دس خط بھی پچاس دس خط بھی ہوں لیکن یہ کہ وہ ملنا نہیں ہوگا جب خشیت اللہ اس کے اندر نہیں ہوگی اور یہ خشیت کہاں سے آئے گی یہ خشیت ہمارے اکاویری کی جوتوں کو سیدھا کرنے سے ہے سمجھے اس لیے حضرت مولانا بنور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتا دیا ہمارے اکابرین سارے کے سارے وہ پھول ہیں اور ہر ایک ایک خوشبو ہے لیکن فرماتے کہ لاہوت اور ناسوت اور اس قسم کے جمع الجما جمع اور تفریق جو صوفیا کی اصطلاحات مجھے دارال دیوبند سے بھی سمجھ میں نہیں آ فرمایا کہ میں ایک دیہات کے اندر پہنچا ایک مولوی کو دیکھا کہ آنکھوں کے نیچے یہاں پر لکیریں پڑ گئی آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی اور پوری رات جاگتا رہتا میں نے اس سے پوچھا کہ جما تفریق یہ صوفیہ کے اصطلاح یہ کیا ہے کھڑے کھڑے جو دیوبند سے بھی یہ چیزیں مجھے تعجب ہوتا کہ ایک دیہاتی آدمی جس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہے ایسے حضب کا اس کا علم ہے اور اس قسم کے بہت بڑے عالمی حضرت حماد اللہ علیہ جی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا اور بھی سن لو فرماتے یشگؤ اللہ شیخ المفتی عزیز الرحمان فینو خدقان یشگو فی باز فضائلی لافی فضائی کلیا <سلامت> میں نے اپنے علماء میں ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ فرماتے کے یشگؤ فی فضائلی جو فضائل میں ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو فرما اللہ اللہ شیخ المفتیہ عزیز الرحمان قد کانے یشگو فی بعضی فضائل بعضی فضائل میں مفتی عزیز الرحمان جو فتح دارالدیو بنتی ہے کہ مصنف ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت فرما تک یہیں سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کتابیں پڑھنے سے متعلق ہوتا ہے یہ ضروری ہے لیکن یہ کہ آدمی جب دل اللہ کے ساتھ مل جائے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے ہم ایمانات بکت میں گئے وہ اے بش کی بقت میں گئے وہ اے بش ہر کسرا کب ستارو تارس کیا سمجھ میں آیا ہاں والا مشو سردار با سردار دارس مجو دینارو با دینا و نارس سردار لیڈر بننے کی کوشش نہ کرو سردار کے آخر میں دار ہے دار کہتے سولی کو بھٹو زیاؤل الحق سارے کے سارے سب سولی پہ لٹے مچو سردار روبا سردار دارس مجو دینار با دینار دینارس ڈالر کے پیچھے نہ پڑو اس لیے کہ دینار میں نارے اور نارے جہنم کوئی اچھی چیز ہے منم بیمار عشق منگن منم بیمار عشق منگن ہما یا راہ کی با بیمار ہم لوگ عشق بیمار ہے یہ لوگ اس کے بیمار جو یہاں پر سوئے ہیں حضرت الدیا شہید رحمۃ اللہ لے اور جو اللہ کا بھلا آپ کا بلا کرے وہ آوان ہوں وہ تلامیز تو کے جو تلامی یہ سارے کے سارے عشق بیمار منم بیمار عشق منگ گرے زن ہمارا کی با بیمار مارس ساری دنیا سے جو دنیا ڈالر کے پوجا کرنے والے وہ ہم سے بھاگتے کیوں اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بیمار اور بیمار میں مارے مار فارسی میں کہتے سانپ کو ہم مولوی لوگ لوگوں کے لیے سانپ ہم سے بھاگتے ہیں کیا سمجھ میں آیا منم بیمار من گرے زن ہمارا بیمارے کار دم ذخیر جی او جو انکار ہے نہ در مرا ہر وقت با انکار و کارس مرا ہر وقت بے زوک لوگ ہو ایسے لگتے ہیں حضرت آپ کے شاگرد تو بے زوک ہے کیا عرض کر رہا ہوں ہاں انکار ہیں یہ خان کاؤں میں آپ جائیں گے نا تو یہی چیز لا اللہ لا لا لا لا لا لا لا لا غیر مخلف اس کے خلاف کہتے لا لا لا آدھا گھنٹہ لا الہ لا لا اللہ کدھر گیا سمجھے بھی جان اللہ کام کیا کہتے کہ اس کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ کہتے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ آدھا گھنٹے تو آپ نے خدا کبھی انکار کر دیا لا ملہ کبھی تو انکار ہو گیا اس کے بعد آپ نے جا کر اسکسنا کیا آدھا گھنٹے کے بعد میں نے کہا جب ہم قرآن پڑھتے حافظ صاحب یاد کرتا ہے اس طرح یا لا لا لا لا لا لا لا گھنٹے کے بعد پھر وہ کہتے وان تم سو یہ جائزے نہ جائزے فتوا دے دو کہتے ہزار جائز میں نے کہا نہیں میں نے کہا یہ لمازا کہتے کہ ان حق لیرتسق فی نہیں یہ اس لیے بار بار تکرار سے پڑھتا ہے گایت کو اگرچہ معنی غلط ہوتا ہے کوئی معنی غلط نہیں ہوتا کہتے ہیں لیرتسق فی ہی میں نے کہا ہم بھی لا لا ل ہمارے بزرگ اس لیے کرتے ہیں لیرتسق فی کل تاکہ اس کے ذہن کے اندر اور اس کے سینے کے اندر جا کر کے کل میں بیٹھ جائے زبیرے او جزم کارے ندارم سوائے خدا کے ہم سب کا انکار کرتے اس لیے کہ انکار میں کار ہے جب انکار کرو گے تو کار ملے گی کار میں انکار نہیں ان کار میں کار ہے ہاں ملنگو کیا رز رہا ان کار میں کار ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ چار ٹانگوں والی کار آپ کو مل جائے بلکہ اللہ اب کا بنا کر کار کا منع کام خدا آپ کا دنیا کا کام بھی اللہ بنا دے گا آخرت والا بھی اللہ آپ کا کام بنا دے گا فرماتے کہ انکار کے اندر کار ہے ہمارا کام انکار سے ہوتا ہے سمجھو جب یہ آپ نے کر شبد ابیار مسل یار محبوب دراروزے کبا اویارو یارس اللہ حکم شبد اویار مسلح یار محبوب دراروزے کبا اویارو یارس او اغیار جتنے بھی دشمن ہے خدا کی دین کے دشمن ہیں فرماتے خدا کو ہاتھ میں کر لو پہلے یار کو ہاتھ میں کر لو تو اغیار کا اغ کٹے گا تو پھر وہ بھی یار بنے گا کیا کر اخیار تو دشمن ہے آپ کے غیرے. کہتے ہیں کہ پہلے یار کو ہاتھ کرو یار کو جب آپ نے ہاتھ کیا نا اگر اغیار کے پیچھے بھاگو گے تو یار ہاتھ سے نکلے گا یہ غلط کر رہے ہیں آپ پہلے آپ یار کو پکڑ لو یار کو پکڑ لیا تو اغیار کا اگز کٹے گا پھر کیا رہے گا یار وہ ساری دنیا آپ کی بن جائے گی ان لدین امن و عامل اسوال ہاتھیں سید آل اپنے امال کو درست کرو اور ایمان بلا ایمان ایمان بلا سمجھے ایمان بلّہ بات الق کے لیے عارف بلّا واصل الا اللہ سالق سمجھے ہاں تو بلّا جب ایک تو بلہ ہوتا ہے بلی کے مقابلے میں خیال کر لینا سمجھے آج کل تو بات اللہ آپ کا بالا کرے اشتیاری اور اخباری بھی بزرگ ہوتے ہیں ہمارا بزرگ اڑتا ہے جی بزرگ سمجھے اور واقعت اس کو دیکھو لگتا بھی بلّا ہے سمجھے بھی بجے اس کو آدمی دیکھتا ہے تو آدمی سمجھتا کہ واقعت کیا ہے ایسا بلّا ہے کہ سوزکی بھی اس کو نہ اٹھا سکے سوز کی بھی اتنا پراٹا اس نے کھایا واقع تھا وہ بلا ہے اور ہمارے جیسے غریب دوسرے خیر میں تو خود بھی بِلہ ہوں سمجھو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھے ہم لوگوں نے تو کھایا کسی زمانے میں میں ایسا دبلا پتلا سا ہوتا تھا پنجاب سے کچھ لوگ آ انہوں نے کہا بولی منظور مینگل دکھاؤ جامع فاروقی کی میں نے کی نماز پڑھائی تو کچھ ساتھی اشارہ کر رہے تھے وہ ہے اس نے کہا نہیں یہ نہیں کہ یہی ہے کہ کالا بچھوسا ہے دبلا پتلا یہی ہے بولے منظور کا یہ بولے منظور اب تو اس وقت میں دبلا پتلا تھا پنکھے ہلتے تھے میں بھی ہلتا تھا تالب علم کے زمانے اب تو الحمدللہ مریدوں کا مال کھایا ڈبل کا دیکھ لو سمجھے بھائی اب بتاؤ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے آج مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہم سے پہلے ہمارا پیٹ داخل ہوتا مسجد میں حیران ہوتا ہے اللہ مفت علی اباب رحمتی کا پڑھیں یا کیا پڑھیں اس کے لیے کون سا سمجھے قدم داخل ہونے سے پہلے تو وہی وہ ہو جاتا آپ سے ارض کراؤں کی فآخرج ومن الجالی ومن جی میں جد ادوم کل متصوفیہ اور صوفیہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ منی صفاتے اصاب صفات ہے تکبر کو چھوڑو تفرد کو چھوڑو جیسے حضرت والوں نے بتایا کہ اپنے اکابری کو مجھے وہ یہ کہ مقول حضرت والوں کا یاد ہے حضرت مولانا امام اہل سنت مولانا سرفراستان اللہ علیہ حضرت تھے کہ بہت بساوقات میرا چونکہ آپ تھے فرمایا کئی دفعہ ذہن میں آیا کہ ہمارے اکابری نے کوئی بات کی ہے اور یہ تحقیق کے خلاف ہے فرمایا جان کی بازی لگائی مطالعہ کرتے کرتے ہر طرح کتابیں دیکھ کر آخر اس نتیجے پر پہنچا اس نتیجے پر جا کر کے پہنچا جو ہمارے اکابری نے سیدھے سادے الفاظ میں بتا دی فرمایا کئی مسائل میں اس طرح شبہ ہو گیا لیکن اس کے بعد جا کر کے اس لیے اس بات کو سمجھو ویسے بھی ابن اساکر نے لکھا ہے ابن اساکر نے ویسے بھی لکھا ہے کہ لحوم العلماء مسمومت علماء کی غیبت کر لینا اللہ آپ کا بلا یہ زہر ہے لیکن چیز ہے کہ اپنے اکابرین علمائے دیوبند یاد رکھو علمائے دیوبند کے حقانیت پر اجماع امت ہے بالکل اجما اب اس عجما کو جو چھیڑے گا اللہ آپ کا بھلا کرے تو وہ کیا کرے گا سنجیو بھائی اگر سورج پر آپ تھوکیں گے تو سورج کو کیا ہوگا وہ شکارپور میں لوگ جیکم آباد میں جمع ہو گئے لوگ جیکم آباد میں لے کہ سورج کی تو بہت ہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے گرم ہو گیا ہاں اچھو ہراسن تھوکوں تھا سورج آؤ سارے کے سارے تھوکتے ہیں تو سخت قسم کی لو چل رہی تھی گرمی تھی ایسے ایسے کر رہے سارے اب میرا تھوک میرا بلغم جا کر آپ کے پیشانی پہ پی آپ کا میرے پیشانی پہ پی سارے کے سارے تھوڑی سی لو لگ رہی ہے تو پیشانی کچھ ٹھنڈی ہو گئی کہتے اب دیکھا شرم آ گئی نہیں آگے اس کو ٹھنڈا ہو گیا تو آدمی بساوکت ہوتا خود بے وقوف ہے ہوتا خود بے وقوف ہے اب بھی بے وقوف سمجھا نہیں ہے سورج کو ٹھنڈا کیا سورج کو اپنے, کو اپنے کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ سورج پہ نہیں پہنچا اپنے داڑھی پہ یہ کہ پہنچا تو پھر خیش, خیش اپنے یہ کہ تف اپنی داڑھی پر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صوفیا آپ کو اللہ نے مفسر بنایا اور اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت دے دی لیکن ہاتھ کھڑا کرو یہ وائدہ کرو کہ استادوں نے جیسے پڑھایا جا کر در سے قرآن دیں گے انشاءاللہ سے تو طلاق نہیں پڑتی سمجھے بھائی کیا ہاں مولوی جب انشاءاللہ شاء تو جھوٹ بولتا ہے جائل آدمی اگر انشاءاللہ کرے تو سچ بولتا ہے ان شاء انشاءاللہ سے طلاق نہیں پڑتی انتقاً ان شاء انشاءاللہ تو جیسے استاذ نے آپ کو پڑھایا ہے آپ اس امانت کو یہ ہے کہ اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں قرآن کو یہ ہے کہ آپ کھیلائیں گے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انما اللہ من عباد العلماء کہ جن علما کے اندر خشیت ہے اور یہ خشیت کتابوں سے بھی پیدا ہوتی ہے خوف اللہ تعالیٰ کا خوف کتابوں سے بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اکابرین اور بالکل صوفیہ خست حالت میں حالت میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس طرح کو اپنی کے آپ یہاں سے جب اب نکلیں گے اور جائیں گے تو لہذا اس امانت کو یہ جو امانت بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ نبی خود نبی بتاتا انی لقوم رسول ان امین اے میری قوم اے میری قوم کے لوگ میں امین ہوں اور امین کیا ہوتا تم اِن امانت جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے چاہیے کہ وہ امانت کو اہل امانت کو یہ کہ ادا کر دے ان اللہ یہ امرکم انت عد ال امانت اللہ اہل ایک امانت آپ کے پاس توحید آپ کے پاس ایک امانت ہے جو زمینیں اس کے لیے پیاسی ان زمینوں تک آپ اس توحید کو پہنچائیں گے کو پہنچائیں گے آپ قرآن کی عام دعوت کو لے کر کے کائنات کے اندر پھیلیں گے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں رہے اور آپ نے ترجمہ قرآن لکھا اور جیل سے باہر آ گیا تو اس میں کئی باتیں تھی لیکن ایک, ایک بات یہ بھی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اور عوام اور امت مسلمہ یہ قرآن سے بہت دور ہٹ گئی ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور ہم پر برے دن آ رہے ہیں لہذا قرآن کی دعوت کو جب آپ عام کر دیں گے خدا تعالیٰ ان شاء کے اکابرین کی مسلک کو علما دیوبند کی مسلک کو پھیلا دے گا الحمد الحمدللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب بھی اخبار اور رضا خانی بھی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسی طریقے پر کیا ہے وہ رافیزی بھی ہیں اور وہ دوسرا کون سا رہا ہے جماعت اسلامی والے چوس داڑی والے سمجھے نہیں آپ کیا عرض کرا جیسے کہ عام کو آدمی چوستا چوستا اس کے بعد اس کے ریشے رہتے ہیں نا عام چوسنے کے بعد چھوڑ, تھوڑے سے اس کے کیا ہے؟ ریشے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کون سے قرآن میں ہے کون سے حدیث میں آیا کہ جی اتنی بڑی داڑھی رکھو ایک مٹھ اور ایک مٹھی ہے کہ ایک مٹھی آپ داڑھی رکھو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت منصا علیہ صلاح وسلام کا ہاتھ اللہ آپ کا بلا کرے کیا ہے وہ تو کسی بنگالی برمی کا ہاتھ نہیں تھا بروہی کا ہاتھ نہیں تھا جوان تھا جوان تھا اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی سمجھے بھائی جان اور داڑھی پکڑی لاتاخذ وہ نہیں ہے لفظ بلکہ کیا ہے لا تاخذ نہیں ہے آپ نے داڑھی پکڑی داڑھی ہاتھ میں آ گئی تبھی تو نہیں کسی کو استعمال کیا ورنہ یہ کہ نفی استعمال ہوتا ہے یہاں پر نہیں استعمال کی فرمائے بھائی جان لا تاخذ بالحیتی ولا والا براسی معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی داڑھی بھی علم دیوبند والی داڑھی تھی نبی کی داڑھی بھی شافی مالکل حنا ہنفی والی داڑھی تھی لاپتا والا کریگ میں باقی موجودیوں والی داڑھی آپ اس کو پکڑیں گے کہاں یہاں تو ہے کہاں سے پکڑیں گے اس کو کون پکڑ سکتا ہے سمجھے آدمی جب اندھا بنتا ہے میں سلام کے ہاتھ ایسا مولی مزور کے ہاتھ کی طرف ہی نہیں تھا وہ جوان تھے سمجھے ایک آپ نے ایک, ایک مکہ مارا ایک دفعہ کراٹے کا ہی ہوگئے کسی کراٹے کے پروگرام میں استاد سلیم اللہ کو بلایا مکے والے پڑھو کہا کہ حضرت دعا کرو ہم لوگ کراٹے طلبا کو سکھاتے مجھے کہا قرآن کی تلاوت جی کوئی کراٹے والی آیت پڑھوں کہنے لگے بے وقوف کیسے کرایے حضرت ایسے ہنسنے لگے ایسے ہنسنے لگے اور ایک دفعہ اللہ آپ کا بلا کرے جیل میں تھے تو وہاں حضرت بھی جیل میں تھے مفتی احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسفند یار خان یہ تینوں کے تینوں جیل میں تھے جب واپس آ تو ڈیڑھ مہینے دو مہینے گھروں ریسٹ ہاؤس میں وہاں پر رہے جیل میں واپس آ گئے کہنے لگے مولی منظور تلاوت کرو میں نے کہا جی جلسہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تلاوت کر میں نے کہا جی جیل والی آیت پڑھو آپ لوگوں کے متعلق آیت پڑھو کہتے ہیں کہ تو مذاق کرتا رہتے میں نے کہا سن لینا ودا خلماسی نفتحان آپ کے ساتھ دو ساتھی اور بھی ہے تیسرا اس کے بعد میں نے مذاق کیا میں نے کہا استاد جی یہ بتا دو کہ یہ کیا ہے یوسف علیہ السلام پر تو زنا کا الزام لگا تھا اس کو جا کر کے جیل میں آپ لوگ کا کیا ہوا بول آپ لوگوں کو کیا بہت ہنس لے لے کہ خدا تجرب کرے یہ حکومت کے خلاف جب جہاد کیا تھا مجھے یاد ہے کہ فوجی آئے تو فوجی بار بار کہہ رہے کہ پیچھے ہٹو مفتی احمد الرحمان نے کہا کہ نہیں پیچھے ہٹنا نہیں کہتے پیچھے ہٹو ہمیں یہ ہے کہ گولی مارنے کا حکم ہے مفتی احمد الرمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو بڑا بےغیرت ہے جب تجھے حکم ہے تو تو پھر مارتا کیوں نہیں ہے اس فوجی نے اٹھا کر کے اللہ کا بھلا کرے کلاشنکوف کو زمین پہ مارا کہنے لگے خدا ان ہاتھوں کو شل کر دے کون سے ہاتھ ہے جو مفتی احمد رومان کو شوٹ کریں گے ایسے وشیوں کا جلوس گزرا اس موقع پر مفت ہمارے مولوی سے ہمیں ہم خود بھی مجاہدین ہوں. ایسے ہم لوگ بھاگے کہ اللہ جب شیلنگ ہو گئی اور یہ گولیاں چلی ایک موقع پر ہم سارے کے سارے مجاہدین ایسے بھاگ رہے تھے. بھاگنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے تو یہ بھی مسئلہ ہو رہا تھا اس لیے آپ مفتی احمد الرحمن کے اولاد ہیں آپ یوسف شہید لدیا کے اولاد ہیں آپ مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ روحانی اولاد ہیں لہذا سب سے بہتر اللہ آپ کا بھلا کرے انسان وہ ہے جو اپنے اکابرین کے نقشے پر اکابرین کی صرف یاد نہیں ہے میرا ابا ایسا تھا ہمارے اکابرین ایسے ارے تو خود کیا ہے جب آپ کو ٹٹولتے پب ٹٹولتے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہے باقی کان شیخ کان شیخنا و ابونا و جدنا العارف بلّا شیخ محمد یوسف العدین بھی شہید فیصلہ کان کزا و قزا و کان شیخ المفتی نظام الدین کان قزا و تو ابن خلقان اس کا نام رکھا لوگوں نے کہا خل کان اترک کان کزا تو اپنے باپ کی تعریف کرتا بڑوں کی تعریف کرتا وہ تو بہت بڑے تھے تیرے اندر کیا ہے اترک قان کزا اترک قان کزا اترک قان کضا فلی ذالی سمی ببن ابن, خلقان، ابن خلقان نہیں کہنا ابن نام اس لیے فرمائے کہ اس کا نام ابن خلی کان رکھا ابن نہ بنو کیا ہیں ابن خلکان بھی نہ بنو اور ابن خلدون بھی نہ بنو کیا ہے آپ آب ابن خلکان بھی نہ بنو اور کیا ہے اس کو بھی بعض لوگ ابن خلدون پڑھتے ہیں لیکن یہ ابن خلدون نہیں ہے یہ ابن خلدون ہے شمعون اور جہون کی وزم پر ہے تو نہ آپ ابن خلقان بنے نہ یہ ہے کہ آپ ابن خلدون بنے ابن خلدون کیوں نہ بنے یہ تو میں آپ کو نہیں بتاتا ابن خلقان کا تو آپ کو بتا دیا ابن خلدون کا آپ کو نہیں بتا رہا صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ازاء اللہ میں اس کے چھٹی اور ساتویں جلد کے اندر دیکھ لینا علامہ سخابی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے تو نہ آپ ابن خلدون بنو نہ ابن خلخان بنو بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اگر بنے تو مدنی بنو کہ وہ مدنی جو اللہ آپ کا بھلا کرے پڑھتا پڑھتا پھر اس کو نیند آ جاتی ہے آپ اتنے ذہین نیندے لیکن پھر رو رو کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ میں کب اس قابل بنوں گا کہ آپ میرے اندر وہ استعداد پیدا کریں گے کہ میں مولانا محمد قاسومانو تو اردو کی کتابیں سمجھنے کی صلاحیت میرے اندر آ جائے گی خدا یہ بات یہ دن کب آئے گا فرمایا کہ اچانک اللہ پاک نے میرے دل میں ڈال دی اور مجھے باقاعد یہ تسلی ہو گئی اور الہام ہو گیا کہ حسین احمد ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ آپ کی جھولی کو بھر دیں گے اور مولانا عبدالت مولانا سمیت دامت برکات ان کے والد جو ہمارے حضرت کے بھی استاد ہے شیخ الدید استاد سلیم اللہ کے بھی استاد ہے داراللم حقانی اکوڑا خٹک والے وہ فرماتے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اصر کے بعد اللہ کا بلا کرے جلسہ مغرب کے بعد با... اثر کے بعد یہ کہ تصوف بیت کرارے مغرب کے بعد سیاسی جلسہ ہے اور اس کے بعد عشاء کے بعد کہنے لگے کہ وہ جلسہ اللہ آپ کا بلا کرے ایک عام اسلحی جلسہ ہے اور پھر رات کو وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر کے تین سو چار طے کر کے دارالوم میں پہنچا ہے دیوبند میں پہنچ کر تعجد کے ٹائم پہ آپ تعجد شروع ہو گئے تعجد کے بعد پھر فجر کی اذان گئی فجر کی اذان کے بعد آپ نے جماعت خود پڑھایا پھر اعلان کر دیا کہ بھئی بخاری کا سبق ہوگا ترمی جی کا سبق ہوگا مولانا فرماتے کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آگے کہ یہ پڑھائے گا کیا گری رات جلسے میں سفروں میں اثر کے بعد جلسہ مغرب کے بعد جلسہ عشا کے بعد جلسہ یہ پڑھائے گا کیا لیکن مولانا عبدالکرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس میرے عقیدہ کی اصلاح ہوگی کئی دفعہ ذہن میں یہ بات آ گئی آخر یہ کیا کس چیز پہ مطالعہ کرتا ہے اس کو کیا یاد ہوگا لیکن فرمایا کہ جب بخاری اور ترمیزی کا سبق شروع ہوتا تھا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بخاری اور ترمیزی جیب میں اٹھا کر کے لائے فرمایا کہ دلائل ایجابی دلائل سلوی دلیل اکلی دلیل نقلی اپنے دلائل دوسروں کے دلائل کے جوابات اس طریقے پر فر فر بتا رہے اس کے بعد فرماتے تے کتاب کو دیکھ لو فرمایا بس میں نے اصلاح کر لی اپنے میں نے بتا دیا کہ بس ٹھیک ہے حسین احمد کچھ تو سوچا تھا آپ کے بارے میں لیکن توبہ کر لی اس لیے آپ کو اسی طرح رونا پڑے گا آپ کو اسی طرح گریزاری کرنا پڑے گا کہ اے اللہ محمد کاسم نانوتی کتابیں کب ہماری سمجھ میں آ جائیں گے کب ہم یوسف لدھیانوی بنیں گے کب مفتی نظام الدین یہ کہ بنیں گے کب مولانا منظور احمد نعمانی بنیں گے اور ان کے استاد جو بڑے مولانا منظور احمد مستوئی کب وہ منظور بنیں گے کب حمد اللہ علیہ یاد رکھو کہ آپ کا خدا بوڑھا نہیں ہوا آپ کے خدا کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا خدا اسی طرح انتظار میں کوئی لینے والا تو ہو جائے ہاں آپ کے خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی کم کر بعد والوں نے پہلے والے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انور شاہ کشمیری بعد کا آدمی ہے لیکن انور شاہ کشمیری ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ آپ نے متقدمین اور متاثر کو بھی پیچھے چھوڑ دی اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو صرف مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم پکا استادوں نے جو ہمیں پڑھایا ہے اس کو چپ چپ میں کریا کریا میں عام کریں گے واقع الدا الحمد رب اللہ.